بیٹا آواز ٹھیک آ رہی بیٹا بیٹا بتایا نہیں آپ نے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ مسجد میں نا آواز تھوڑی اللہ ہم مسائل ہیں جن کے اندر طلاق کو موسوخ کر دیا جائے یا طلاق کے اندر کوئی ایسی صفت لائی جائے جس کی وجہ سے طلاق اس کلام پر پیچھے پڑے مزہ کئی مسائل جو ہیں اسی کے متعلق آئے ہیں کہ اگر طالب کے اندر شدت کی صفت یا اور کسی قسم کی کوئی صفت لے کر آئے محسوس کر دیا تلاب کو تو وہاں طلاق طلاق کے بائن ہو یہ مسائل ہم نے کئی سارے جو ہیں پڑھ لیے آج بالکل اسی طرح کی ایک صورت ہے ونو پالا ان کی تعلیم طالب اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تعلق الشد تلاک تو والی ہے اشدد طلاق. سخت طلاق. شدید طلاق. دو طلاق والی ہے کہ سخت قسم کی طلاق ہے اگر اس طرح کہہ دیا یا یوں کہا تجھے طلاق ہے ایک ہزار تجھے طلاق ہے ایک ہزار کی طرح یوں کہا البیتی تجھے طلاق ہے جناب کیسے مل البیتی گھر بھر کر صورتوں میں ایک طلاق واقع ہوگی اور وہ طلاق ہاں مگر یہ ہے کہ خلادن, اگر اس نے تین کی نیت کہلی پھر کتنی واقع ہوں گی تین ہی واقع ہوں گی عمل ابو اب تلائش دے رہے ہیں کہ ان تینوں صورتوں کے اندر تلا کے فائنا کیوں واقع ہوگی اور تینوں صورتوں کے اندر اگر اس نے تین کی نیت کر لی تو تین کے واقع ہوگی اب ان کی ہر ہر صورت کی علیحدہ علیحدہ مصنف رحمہ دلی پیش ہم انشاءاللہ شاء علی اللہ علیحدہ علیحدہ ہر ایک کی دلیل پڑھیں گے سب سے پہلے پہلے کی دلیل جو یہ فرمایا تھا نا تاریخ الگ اب اس کی دلیل املوں سے اس کی ہے اس طریقے سے کہ اس بندے نے طالب کو محسوس کر دیا شدت کے ساتھ, کس کے ساتھ شدت کے ساتھ یعنی طلاق کے اندر وہ شفت پیدا کرنا چاہ رہا ہے شدت کی وہ طالب کے اندر شدت کس چیز سے آئے گی وہ اس طرح اس طریقے سے آئے گی کہ طلاق طلاق کے بھائی نہ بن جائے طلاق طلاق بھائی نہ بن جائے طلاق جو رجعی ہوتی ہے اس کے اندر شدت نہیں ہوتی طلاق رج ہوتی ہے اس کے اندر شدت نہیں ہوتی بلکہ طلاق رجعی سے تو رجوع کا استعمال اس کے اندر برابر باقی طلاق بر رجعی میں رجوال قدرتی رہتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے یہی پروار ہے جو تلا یہاں چلا کے باقی وہاں کم ہونے کے لیے بارہ چلا کے جو ہے وہ اٹھنے اور ٹوٹنے کا کیا رکھتی ہے استعمال رکھتی ہے باقی جو یہ فرمایا اللہ ان کہ وہ تین کی نیت کرے تو تین واقع ہو جائیں گی اب اس کی زدیری دے رہے تین کی نیت صحیح ہے کیوں؟ مستر،, مستر کے ذکر کی وجہ سے مستر،, مستر کے ذکر کرنے کی وجہ سے کیوں کہ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ انتم تعلق میں یہاں پر ایک مستر معذوب ہوتا ہے انتم تعلق کے بعد ایک مسترماز انتم تعلق یہاں فرمانے کہ مصدر کے ذکر کی وجہ سے یہاں تین کی نیت کرنا درست ہے کیونکہ آپ نے اس بھشاشی کے اندر یہ پڑھ لیا ہوگا کہ مصدر کے اندر انسان مصدر سے مراد فرد حقیقی اور فرد حکمی نیت کی صورت میں فرد حکمی مراد لیا جا سکتا ہے جبکہ عدد مراد میں لیا جا مصدر سے فرد کا مراد لیا جا سکتا ہے خواہ و فرد حکمی ہو خواہ و فرد ہو یا فرد حقیقی ہو فرد مراد لیا جا سکتا ہے لیکن حجب مراد نہیں لیا جا سکتا ہے دو تلاق کے باب میں فرد حقیقی ایک طلاق ہے اور فرد حکمی جو طلاق کا کل ہے وہ ہے تین وہ کیا ہے تین تو تین مراد لیا جا سکتا ہے یا ایک مراد تین مراد لیا جائے گا نیت کے ذریعے تین تلاقے بڑا لی جائے گی ذریعے درست ہے مستر کے ذکر کی وجہ سے وہ ام ثانی اب دوسری صورت جہاں پر فرمایا تھا انتطال بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کیوں تلاق فرمائنا ہوگی وہ امداد ثانی فلی انادب ہی بہرحال جو دوسری صورت ہے جس میں اس نے یوں کہا ہے بیوی بی سے انتقال طالب تجھے طلاق ہے ہزار کی طرح تو فرما رہے ہیں کہ جب ہزار سے تشبیح دی جاتی ہے اس کے اندر دو چیزوں کے استعمال ہوتا ہے کیا تو اس سے مراد قوت مراد لی جاری ہوتی ہے یہاں پر تشبیح ہوتی ہے قوت کے اندر تشبیح دینا قوت میں تشبی دینا مراد ہوتا ہے مثال کے طور پر یوں کہنا امتم تالکون کا الف جیسے کہ کوئی یوں کہہ دے کہ آگے اس کی مثال مصنف علیہ الرحمٰ خود فرما اس کی مثال مصنف علیہ الرحمٰ نے خود دی ہے کہ اس کے اندر جب تشبیح دی جاتی ہے ادب سے تو اس کے اندر دو احتمال ہوتے ہیں یا تو قوت مراد ہوتی ہے یا یاد مراد ہوتی ہے جیسے یو کہنے کے کہ فلان کا الفی فلاں آدمی کا الفی رجل فلاں آدمی ہزار آد... فلان فلاں شا... جو ہے لے... وہ ہزار آدمی ہزار آدمیوں کی اس بران قوت ہزار آدمیوں کے رہے کہ اس کے ساتھ جو تشویش دی جاتی ہے عدد کے ساتھ ہزار کے ساتھ اس کے اندر دو اشتعمال یا تو قوت کے لیے تعداد کے لیے یہی فرما رہے ہیں بہرحال جو دوسری صورت ہے جو انہوں نے فرمایا ہم کی تاریخ کو تشبیح کبھی اس ارادہ کیا جاتا ہے قوت اور دوسری سر میں اس بی کے ساتھ ارادہ کیا جاتا ہے کس کا جی؟ اس مراد ہوتی ہے جیسا کہ يقالو کہا جاتا ہے الف لیکن یہاں پر اس سورت میں قوت یا عدد دونوں مابلے کیوں؟ کیونکہ اس قسم کی تشویر سے دونوں معاملے آتے ہیں نیت کے نہ ہونے کے وقت جو ان دونوں میں سے عقل ہے وہ یقینی طور پر ثابت ہو جائے گا کیونکہ جو عقل چیز ہوتی ہے وہ تو یقینی طور پر کیا ہوتی ہے ثابت ہو ہی جاتی ہے لہٰذا جب نیت نہیں ہے ان کا ہے جب کسی قسم کی نیت ہے تو ان میں سے عقل اب دیکھیں نا تین اور ایک تلاک میں سے عقل کیا ہے ایک تو پھر ایک طلاق ہوگی طلاق, طلاق واقع ہوگی کون سی طلاق بہرت نیت نہیں ہے اور اگر اس نے نیت تین کی کی ہے تو پھر اس سے مراد تشبی سے مراد عدد ہوگا تشبیف تشبیف کا بھی کیونکہ یہ تشبیح استعمال رکھتی ہے لہٰذا تشبیف عدد کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی نیت معتبر ہوگی اور تین طلاق واقع ہو جائیں گے آگے تینوں کی صورتوں کا جو دلیل مصنف علیہ رحمان نے دی ہے کچھ سمجھ میں آ جی جی سمجھ میں آگئی گئی کہ نہیں بیٹا اب کس سمجھ آگئی؟ گئی ٹھیک ہے کوئی اتنا کوئی مشکل بات نہیں بہت آسان ہے وَأَن محمد، امام محمد رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ انحو یقاثتی امام محمد رحم اللہ سے ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں واقع ہوں گی جب نیت کیا ہونے کے وقت تین طلاقیں ہی واقع ہوں گی ہم نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ نیت کے نہ ہونے کے وقت مطلب عقل ثابت ہوگی یعنی کہ ایک طلاق کے بائیں واقع ہوں گے جبکہ ماں محمد رحم اللہ ایک بڑی پیاری اور گہری بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جب نیت نہ جب ادب نیت ہو نیت نہ ہو اس وقت تین طلاق کے واقع ہوں کتنی ہوں گی تین کیوں لئنہو انحو کیونکہ الف جو ہے الف یہ عدد ہے لئنہو انحو کیونکہ الف یہ کیا ہے ایک عدد ہے فیور تشبی حل عددی ظاہر تو ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے ہمیشہ مراد کیا لگا جائے گا تشریف العدد لی جائے گی یہاں پر جو تشبی دی ہے اس نے وہ تشریف العدد دی ہے تشریف العود لی کیوں کیونکہ الف کا جو لفظ ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ الف ایک خود عدد ہے کیا ہے عدد ہے تو اس سے مراد ہمیشہ تشریف العدد لی جائے گی نہ کہ تشریف العوت یہ امام محمد رحم اللہ کی دلیل ہے فسورا اور یہ ہو جائے گا مسئلہ کما اس صورت کی طرح ادا کالا جب کسی شخص نے کہا الف جب کسی شخص نے الف کے ساتھ لفظ عدد بھی لگا دیا تو اس صورت کے اندر تمام کے عدد الف جب کہا کہ تو طلاق والی ہے کادد الف ایک ہزار کے عدد کی طرح تو اس صورت میں متفق ہونا تین طلاق واقع ہوتی تو امام محمد رحم اللہ پر رہے ہیں کہ اگر عدد کا لفظ ذکر نہ کیا صرف الف کا ذکر کیا تب بھی دی تب بھی دی ہوگا عددی ہوگا. ہوگا اور طلاق کتنی واقع ہوں گی تین واقع کتنی واقع ہوں گی تین کیونکہ الف کا لفظ خود عدد ہے اور یہاں پر عدد تشبیح مراد تشبیفل ادب مراد لی جائے گی نہ کبھی گھر کو بھر دیتی ہے چیز گھر کو بھر دیتی ہے چیز اس کے ذات کی عظمت کی وجہ سے کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر کو بھر دیتی ہے چیز اس کی ذات کی کیا ہے اس کی ذات میں عظمت کی وجہ سے اس کی ذات ہی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس سے پورا کا پورا گھر بھر جاتا ہے مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا ڈرم بہت بڑا ڈرم یا پورا ایک ٹرک گھر کے اندر داخل کر دیا جائے تو اس عظمت اور اس کی بڑائی کی وجہ سے پورا گھر ہو جائے گا ڈرم گھر کے اندر رکھ دیا جائے تو اس کی عظمت کی وجہ کی, کی،, کی وجہ سے پورا گھر کیا ہو جائے گا بھر جائے ویسے ہی ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم کبھی کبھار گھر بھرتا ہے کسرتی چیز کی کسرت کی وجہ سے چیز کی تعداد کی وجہ سے مثال کے طور پہ کبھی کبھار تو گھر بھرتا ہے اس طرح جس طرح میں نے مثال دیکھیے ٹرک اس کے اندر کر دیا کوئی بڑا ٹرم رکھ دیا تو گھر بھر جی اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دس بیس افراد ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے گھر کیا ہو جاتا ہے یہ ہم لوگ تو اس کے اندر دیکھیں افراد تعداد تو اس کے اندر اس نے یہ کہا کن مل البید اس کے اندر بھی دونوں احتمال اس کے اندر بھی کیا ہے نہیں دونوں اس کا بھی احتمال ہے کثرت تعداد اس کا بھی کیا ہے احتمال ہے لہٰذا آپ کسی بھی چیز کی وہ انسان نیت کر لے اس کی نیت درست ہوگی کیونکہ دونوں چیزوں کا تعداد کا استعمال ہے کثرت کا بھی اختمال ہے, ہے؟ حالت ہے دونوں میں سے کسی چیز کی بھی وہ نیت کر لیں اس کی نیت کیا ہوگی؟ وَإنَّا اِن عدى من کے نہ ہونے کے وقت یس ارت القلو عقل جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا اور عقل دونوں میں سے کیا ہے جی؟ تین اور ایک میں سے عقل کیا ایک ہے؟ وہ قائم ہو جائے گی وہ سابق ٹھیک ہے جی جہاں تک بات سمجھ میں آ گئی جی سمجھ آتا ہے آگے دیکھ یہاں سمل سم اسلو سے ایک قاعدہ فل رحمہ بیان ہیں یہ ضابطہ یہ ہے کہ کب طلاق کے بائینہ واقع ہوگی اور کب طلاق کے بائنا واقع نہیں ہوگی اس بارے میں ایک ذابطہ ہے امام اعظم ابو علی پرحمۃ اللہ کے. امام اعظم ابونی نزد ایک بھی طلاق کو چیز کے ساتھ یا پاؤں باہ تو وہ طلاق تلا کے بائی نہ ہوں گی یہی ماں معلوم اللہ کے نزدیک آپ اس کو پہلے سمجھیں بات کو. اس کے بعد شہل مشبہ ہوگی بھی مشبا بھی, بھی کوئی بھی چیز ہو مشبہ بھی کوئی بھی چیز کو تلا کے بائیں باتیں ہوگی او لب یذکر عظمت کا ذکر کیا ہو یا لفظ اعظم یعنی اظمد کے اعظم ازم ازم کا جو ذکر کیا ہو ازم کا ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو بڑا اس کا ذکر کیا ہو یا ذکر نہ کیا ہو جب بھی کسی چیز کے ذکر ہو تو امام عظم ولی پرحمۃ اللہ کے نزدیک شدبہ بھی کوئی اس کے ساتھ تشویش دی گئی یہ وہ کوئی ادم کا ذکر ہوا کے جب کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کو کشبیر دی جاتی ہے تو اس بات کا تقاضا ہے وسط کے اندر اضافہ جب بھی کسی چیز کو دوسری سی جانتی ہے تقاضہ وہاں پر موجود ہوتا ہے تقاضہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وسط کے اندر زیادتی ہے وسط کے اندر کیا ہے زیادتی لہٰذا جب بھی کسی چیز کے ساتھ طلاق کو تشریح دی جائے گی تو وہاں طلاق, طلاق کے کی اندر کیا ہوگا وہاں طلاق کے وسط کے اندر کیا ہے زیادتی ہے زیادتی کیا ہے بن جائے گی بائیں گے اس لیے اس لیے امام اعظم پرمان جی جب بھی کسی چیز کے ساتھ طلاق کو تش... بھی دیا جائے گا تو اس صورت میں چاہے ان شکا کر چیز تلاد کون سی باتیں ہوگی تلاد فلا کے بھائی ساری پاس سمجھ ہم میں اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے نا مزید اس کے اوپر اور تھوڑی سی تفصیل تفصیلی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیے ضابطہ یہ ہے کہ تالاب کو کسی بھی چیز کے ساتھ مستصر کرنے کی دو حالتیں ہوں گی. اچھی طرح سے ضابطہ یہ ہے کہ تالاب کو کسی بھی چیز کے ساتھ مستثر کرنے کی دو حالتیں ہوں گی. اس چیز کے ساتھ کیا جاتا ہوگا یا نہیں یعنی کسی کے ساتھ لائی جاتی ہوگی یا ایسی ہوگی کہ اس کے ساتھ کلا کے نہ لائی جاتی اگر تلاسی اگر تلا ایسی چیز کے ساتھ مختصر کیا یہ اختصاف لو ہوگا بےکار ہو جائے گا یہ اختصاف یہ ہوتا کیا ہو جائے گا جی اور بیکار اچھی اچھی طرح کیا ہے دو حالتیں طالق کی صفت لانے کی کتنی حالتیں دو حالتیں یا تو ایسی چیز کے ساتھ صفت لائی جائے گی کہ جس چیز کے ساتھ طلاق کی صفت نہیں لائے گی یا ساتھ صفت لائی جائے گی کہ جس کے ساتھ طلاق کی صفت لائی جا سکتی اگر ایسی چیز کے ساتھ صفت لائی گئی کہ جس کے ساتھ طلاق کی صفت لائی نہیں جا سکتی تو اس صورت میں یہ صفت یہ موصف یہ مستفید کرنا لغ اور بیکار ہو جائے گا طیب واقع عجیب واقع شوہر نے کہا کہ تجھے ایسی طلاق ہے جو تجھ پر واقع نہ ہو اب یہ دیکھیں ایک ایسی صفت کہ جو طلاق کی صفت لائن ہے تجھ پر ایسی طلاق ہو کہ جو تجھ پر واقع نہ ہوائی جا رہی ہے جو تلاک کی لاؤں یہ والی جو صفت ہے یہ نگ اور نگ اور جی؟ فاق. ایک بات ہو تو یہ وسط لاگو ہو جائے گا تلاقے اور اگر وہ وصف ایسا ہے اگر وہ وصف ایسا ہے, ایسا ہے کہ جس کے صفت لائی جاتی ہے جس کے ساتھ تلاب کو مستقبل کیا جاتا ہو متصد کیا جاتا اگر وہ وصف ایسا ہو اس کی بھی دو صورتیں اس کی بھی کتنی صورتیں گی دو نمبر ایک اس سے زیادتی ہے اثر کا فائدہ حاصل ہو نمبر ایک, ایک نمبر یہ کہ اس سے زیادتی اثر کا فائدہ حاصل دو یہ کہ اس سے زیادتی اثر کا فائدہ حاصل نہ ہو یعنی صفر کے اندر زیادتی آئے ایک دوسری ایک کہ کے اندر کسی قسم کی زیادتی نہ آئے اگر وہ وصف ایسا ہے اگر وہ وصف ایسا ہے کہ اس سے وصف میں زیادتی نہیں آتی تو یہ وسط بھی شاید اور لفظ بےکار یہ سب اور, لغت اور پیکار اس صورت میں بھی صرف طلب کا رجیو یہ تھا کہ تجھے خوبصورت تجھے کیا خوبصورت طلاق ہے. آپ مجھے بتائیں اج ملک طلاق والی صفت لائی گئی ہے جس کے ساتھ طلاق کو مستشر کیا گیا ہے اس سے طلاق کسی قسم کی زیادتی اسی قسم کا پارے نہیں ہے کسی قسم کا کوئی امازہ نہیں ہوگا تو یہ عجب الگ طلاق والے جو صفتیں بےکار اور بےکار اور ہاں جی اگر ایسی سفت لائی گئی جس سے زیادتی کا زیادتی اثر کا فائدہ میں تلاک لا کے صورت میں تلاک لا کیا ہوگی جی اگر ایسی سفت لائی جائے ایسا وسط لایا جائے جس سے کے اثر میں زیادتی تاکہ مضبوطی واقعہ ہوتی ہے اس صورت میں وہ وسط رفید وہ ہوگا اور اس سے طلاق طلاق کے بائنگ خواب شبہ بھی کوئی بھی چیز خواب شبہ بھی جی, کوئی بھی چیز ہو اور آگے جو مصنف علیہ الرحمٰ نے بتلایا چاہے لفظ عظم کا ذکر کیا جائے یا اب کا ذکر نہ کیا جائے دونوں صورتوں میں طلاق طلاق کے بائن ہوگی جی بات سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ امام ابھی سن فرماتے ہیں کہ اگر تشریح کے ساتھ لفظ ازم کا ذکر ہو تو اس تشریح سے ہوگی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اگر لفظ ازم کا ذکر نہ ہو تو طلاق بائن نہیں ہوگی مشبہ بھی خواہ کیسا ہی مشبہ بھی کیسا ہی یعنی بڑا ہو چھوٹیوں کیونکہ کبھی کبھی صرف وحدانیت بیاں کرنے کے لیے تشویش دی جاتی ہے جیسے امام رحمت اللہ نے جبال سے جناب تشویح دی گئی بھی ایک ہوتا ہے تو فرمایا تجھے طلاق جو پہاڑ کی طرح یعنی جس طرح تجھے بھی ایک طلاق تو کبھی کبھار وحدانیت کو نمایاں کرنے کے لیے دی جاتی اور اسی قاعدے پر دیکھیں وہ ابھی بھی جو ہے ازم کا ذکر ہوگا تو تلا ہوگی اگر ازم کا ذکر مشبت کوئی بھی کوئی بھی چیز ٹھیک ہے جی تیسری بات ہے امام ظفر رحم اللہ امام ظفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو لوگوں کے ارف پر چھوڑا جائے اس مسئلے کو لوگوں کے چھوڑا جائے اب دیکھا جائے گا کہ جو ان کی جو جناب کیا ہے اس کا وقت تو تتلا ربائن ہوگی اور اگر لوگوں کو چپی ازم سے تو تتلا تو کے اب تمہید کو, جی کو, کو سمجھنے کے بعد اب آپ اس مسئلے کو جو مصنف پلے رہنا یہاں سے بیان فرما رہے دیکھیں کائدہ کیا بیان فرمایا کہ انسمل اصلو قاعدہ یہ ہے امام ابو فرح اللہ <سؤال> کے نزدیک یقاین جب طلاق کو تشدی دی گئی کسی بھی چیز کے ساتھ یقاً تو طلاق کے بائن واقع ہوگی ایو ائی شہین المشبہ مشبی مشبہ ابھی کوئی بھی چیز او لم کو ازم کا ذکر ہو یا نہ ہو چکی کے دینا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وصف کی زیادتی, وصف کی زیادتی کا تقاضا کرتا ہے اور وسط کی زیادتی کیا ہے تلا کے بائیں بن جائیں جبکہ یوسف رشمہ اللہ کے نزدیک امام یوسو رشم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ان نہ ذکر اظامی یا کن باٮٔل اگر تو عظم کا ذکر ہوگا تو طلاق باعن ہوگی وائن لا فلاح اور اگر عظم کا ذکر نہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر طلاق باعین نہیں ہوگی بلکہ طلاق رکھے آئیے شہید کارن مشبہ ہوگی چیز مشبہ بھی کوئی بھی چیز ہو یہ دونوں کے درمیان جو قید ہے نا وہ متفق ہے امام آزمہ ہونی پیمارے مشبہ بھی کوئی بھی چیز ہوگی جبکہ امام اب یس رحم اللہ یہ فرما ہے کوئی بھی چیز اصطلاح صرف ازم کے لفظ میں امام اعظم رحمہ اللہ فرما ازم کا لفظ ذکر ہو یا ذکر نہ ہو دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہوگی جبکہ امام ابی یوسر رحم اللہ یہ فرما رہے کہ ازم کا ذکر ضروری ہے لکھن تشریح کر یقون پتوشید الگ تجویز کیونکہ بساؤقات ہوتی ہے وحدانیت کو بیان کرنے چیز. چیز جی اما ذکر اور آج جب سذہ کا ذکر ہوگا تو وہ زیادتی ہی کے لیے ہوگا یقینی طور پر زیادتی ہی کے لیے ہوگا کس کا یقینی طور پر دونوں کے نزدیک مشبت بھی کوئی بھی چیز تھا بدلک کچھ بھی ہو اختلاح کا اظم کے امام ضف الرحم اللہ پرما نہیں مشبہ مما یوسف بلازم امدنات اگر تو مشبہ بھی چیزوں سے ہو جس کی صفت لائی جاتی ہے عظمت کے ساتھ امدنات لوگوں کے نزدیک یقا دو تو طلاق مبائن واقع ہوگی ورنہ وکیلا محمد اور کہا گیا کہ امام محمد رحم اللہ بابی حلیفہ امام خلیفہ کے ساتھ وکیل اور ایک کول یہ ہے کہ بیان ہو لیگی اور اس کو اس اختلاف کا سہارا اس کو اگر کسی نے کہا کل مثلا مثل مثلا رتی یا یو کہا مثلا ابھی راسل کی اب دیکھیں مثل راسل کی یوں کہا مثلا کی طالب التنی تک شدید اچھا یہ دو گلا مسلح شروع اب اس کے اندر دیکھے مثلا راسل کبتی کے اندر امام اعظم خلیفہ کے نزدیک خلاف ہو جائے گی کیوں کیوں کہ ان کے نزدیک مشق ابھی کوئی بھی چیز ہو طلاق کیا ہوگی طلاق بائن ہوگی تو مصلاح راصل کبرا والی صورت میں امام اعظم ابو حلیفہ رحم اللہ کے نزدیک طلاق طلاق بائن ہوگی جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک طلاق بائنی ہوگی بلکہ طلاق رہی ہوگی کیونکہ ازب کا ازم کا اگلے والی صورت ہے مصلا اصل اس کے اندر امام ابو ام یوسف اللہ کے نزدیک ہوگی یہاں پر کا یہاں پر کس کا ذکر ہے جی ازم کا ذکر جبکہ امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں امام ظفر رحم اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں کے اندر تلاک تلا کے رج ہوگی کیوں کیوں کہ ان کے نزدیک عرف کا خیال رکھا گیا ہے ان کے نزدیک کیا ہے عرف کا خیال رکھا جائے گا تو عرف میں ایک کا سیر ابرا کابرا سوئی کو سوئی کا لہتا عظمت کے لیے نہیں آتا تو عرف میں یہ چیز عظمت کے لیے نہیں مانی جاتی اس سے عظمت والی صفت نہیں لائی جاتی اس لیے دونوں صورتوں میں طلاق رجع واقع جبکہ اگلی صورت میں جہاں جبال والی بات ہے اس صورت میں امام زفر الرحمۃ اللہ نزدیک دونوں صورتوں دونوں صورتوں میں, صورت میں امام عظفرحم اللہ کے نزدیک طلاق الا کے بائن ہوگی کیوں کیونکہ جبال کے اندر عظمت والی صفت پائی جاتی ہے عرف میں جبال جو ہے وہ عظمت کے لیے آتا ہے پہاڑ جو ہے کے لیے آتا جبکہ امام ابو یوسر اللہ کے نزدیک جہاں ازم کا ذکر ہے وہاں تو طلاق طلاق کے بائن واقعہ ہوگی جہاں ازم کا ذکر نہیں وہاں طلاق طلاق کے حجائی واقعہ ہوگا المرام اللہ اعلم قطع کلام